كلا إن لا ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى تریب سچ ہے انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے یقیناً لوٹنا آپ کے رب کی طرف ہی ہے بھلا اسے بھی آپ نے دیکھا ہے جو بندے کو روکتا ہے جب کہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے بھلا بتلاؤ تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا تقوا کی تعلیم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہے ہیں یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے ایسی چوٹی جو جھوٹی خطا ہے یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے ہم بھی دو زخ کے پیادوں کو بلا لیں گے خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ مانیے اور اے نبی سجدے میں اور قرب الہی کی طلب میں لگے رہیے سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جہاں دو پیسے ہو گئے ذرا فارغ البال ہوا کہ اس کے دل میں کبر و غرور عجب و خود پسندی آئی اسے ڈرتے رہنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ اسے ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے وہاں جہاں اور حساب ہوں گے مال کی بابت بھی سوال ہوگا کہ لایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ایک طالب علم دوسرا طالب دنیا ان دونوں میں بڑا فرق ہے علم کا طالب تو اللہ کی رضا مندی کے حاصل کرنے میں بڑھتا رہتا ہے اور دنیا کا لالچی سرکشی اور خود پسندی میں بڑھتا رہتا ہے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں دنیا داروں کا ذکر ہے پھر طالب علموں کی فضیلت کے بیان کی یہ آیت تلاوت کی علم یکش اللہ دلعلم یعنی اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالی سے بلا شبہ وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں یہ حدیث مرفوعان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی مروی ہے کہ دو لالچی ہیں جو شکم پر نہیں ہوتے طالب علم اور طالب دنیا اس کے بعد کی آیتیں ابو جہل ملعون کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ یعنی خان کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا پس پہلے تو اسے بہترین طریقے سے سمجھایا گیا کہ جنہیں تو روکتا ہے یہی اگر سیدھی راہ پر ہوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی باتیں تقوے کا حکم کرتی ہوں پھر تو انہیں اگر ڈانٹ ڈپٹ کرے اور اللہ کے گھر سے روکے تو تیری بد قسمتی کی انتہا ہے یا نہیں کیا یہ روکنے والا جو ایسے مرشد حق و راہ حق سے روکنے کے در پہ ہے اتنا بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں اس کا کلام سن رہے ہیں اور اس کے کلام اور کام پر اسے سزا دیں گے اس طرح سمجھا چکنے کے بعد اب ڈرا رہے ہیں کہ اگر اس یعنی ابو جہل نے اپنی مخالفت اور سرکشی اور ایزا دہی نہ چھوڑ دی تو ہم بھی اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے جو اقوال میں کاذب اور افعال میں خطا کار ہیں یعنی اپنی باتوں میں جھوٹا اور اپنے کاموں میں خطا کار گنہگار یہ اپنے مددگاروں کو ہم نشینوں کو قرابت داروں کو کنبہ قبیلے کو بلا لے دیکھے تو کون اس کی مدد کر سکتا ہے ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں پھر ہر ایک کو کھل جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا صحیح بخاری میں ابن عباس صدی اللہ عنما سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو گردن ناپوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر یہ ایسا کرے گا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے دوسری روایت میں سنن ترمی کے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ ملعون ابو جہل آیا اور کہنے لگا میں نے تجھے منع کر دیا پھر بھی تو باز نہیں آتا اگر اب میں نے تجھے کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سخت سزا دوں گا وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جواب دیا اس کی بات ٹھکرا دی اور اچھی طرح ڈانٹ دیا اس پر وہ کہنے لگا کہ تو مجھے ڈانٹتا ہے اللہ کی قسم میری ایک آواز پر یہ ساری وادی یعنی میدان کے آدمیوں بھر جائے گی اس پر یہ آیت اتری کہ اچھا تو اپنے حامیوں کو بلا ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں ابو جہل کا واقعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے والوں کو پکارتا تو اسی وقت عذاب کے فرشتے اسے لپک لیتے یہ روایت سنتھی کی ہے مسراد احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھتے دیکھ لوں گا تو اس کی گردن توڑ دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو اسی وقت لوگوں کے دیکھتے ہوئے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیتے اور اسی طرح جبکہ یہودیوں سے قرآن نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو موت مانگو اگر وہ اسے قبول کر لیتے اور موت طلب کرتے تو سارے کے سارے یہودی مر جاتے اور جہنم میں اپنی جگہ دیکھ لیتے اور جن نصرانیوں کو مباحلے کی دعوت دی گئی تھی اگر یہ مباہلا کے لیے نکلتے تو لوٹ کر نہ اپنا مال پاتے نہ اپنے بال بچوں کو پاتے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ہے کہ ابو جہل نے کہا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑتا ہوا دیکھ لوں گا تو جان سے مار ڈالوں گا اس پر یہ صورت اتری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ابو جہل موجود تھا اور آپ نے وہی نماز ادا کی تو لوگوں نے اس بدبخت ابو جہل سے کہا کہ کیوں بیٹھا رہا اس نے کہا کیا بتاؤں کون میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گئے ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ذرا بھی ہلتا جلتا ابو جہل تو لوگوں کے دیکھتے ہوئے فرشتے اسے ہلاک کر ڈالتے ابن جری رحمہ اللہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو جہل نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے سجدہ کرتے ہیں لوگوں نے کہا ہاں تو کہنے لگا اللہ کی قسم اگر میرے سامنے اس نے یہ کیا تو اس کی گردن روندوں گا اور اس کے منہ میں مٹی ملا دوں گا ادھر اس ملعون نے یہ کہا ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی جب آپ سجدے میں گئے تو یہ آگے بڑھا لیکن ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا پچھلے پیروں نہایت حواسی سے پیچھے ہٹا لوگوں نے کہا کیا بات ہے کہنے لگا کہ میرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق یعنی گڑھا ہے اور گھبراہٹ کی خوفناک چیزیں ہیں اور فرشتوں کے پر ہیں وغیرہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اور ذرا قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو یعنی جسم کا ایک ایک حصہ الگ الگ کر دیتے پس یہ آیتیں کلس نلطغہ سے آخر صورت تک نازل ہوئیں اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ کلام ابو حرا رضی اللہ عن کا اپنا ہے یا حدیث ہے یہ حدیث مسند احمد صحیح مسلم نسائی اور ابن اب حاتم میں بھی ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم اس مردود ابو جہل کی بات نہ ماننا عبادت پر مداومت یعنی ہمیشگی کرنا اور بکثرت اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور جہاں جی چاہے نماز پڑھتے رہنا اور اس کی مطلق پروانہ کرنا اللہ تعالیٰ خود آپ کے محافظ اور ناصر ہیں یعنی مددگار وہ آپ کے دشمنوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے آپ سجدے میں اور قرب الہی کی طلب میں مشغور رہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب تبارک و تعالی سے بہت ہی قریب ہوتا ہے پس تم بکثرت سجدوں میں اللہ سے دعائیں کرتے رہو پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدم ان شقت میں اور اس سورے میں سجدہ کیا کرتے تھے سامعین الحمدللہ للہ علق تفسیر مکمل ہوئی